إِلَٰهٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ مِن عِبَادِهِ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 وعليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ثم اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ فَيَمَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَن data وَجَعَلَ لِلَّهِ أَن ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت الآلاء الليل ساجدا وقال من يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستغي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو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 قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين الحمدللہ للہ والسلام وسلام رسول اللہ اما بعد مزد سامعین حضرات صورت الزمر کی تصویر جاری ہے اور آج آئد نمبر سات سے ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم ان تکفروا فان الله غنی عنكم ولا یرضا لعباده الكفر وان تشکروا یرضا لکم ولا تزروا وازرتون وزر اخرى سم اور مرجی حکم فیون حکم بیمار کن تم تا ملون ان آیت نمبر سات ہے سورج عمر کی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تک اگر تم کفر اختیار کرو یا پھر اس کا معنی اگر تم ناشکری کرو کفر لغت عرب میں اس کے دو معنی ہیں ایک ہے کفر کرنا اور انکار کرنا اس صورت میں کفر جو ہے یہ اسلام اور ایمان کے مقابلے میں ہوگا اور یا اس کا معنی نا ناشکری کرنا اس صورت میں یہ شکر کے مقابلے میں ہوگا اگر کفر بمانا ناشکری ہو تو یہ مقابلہ شکر ہے اور اگر کفر بمانا انکار اور کفر کے ہو تو پھر یہ بمقابلہ اسلام اور ایمان کے ہے یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں لیکن ناشکری کرنا یہ زیادہ مقدم ہے کیونکہ آگے ایسے مقابلے میں وہ ان تشکر آ رہا ہے ان یعنی شکر کرنا شکر کے مقابلے میں ناشکری زیادہ مناسب ہے تو فرما کے انتقفر اگر تم ناشکری کرو گے تو فن اللَّهَ غنی عَنْكُمْ تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے تمہارا کفر تمہاری نہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی پوری دنیا کافر ہو جائے اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتی اور پوری دنیا مومن ہو جائے متقی پرہیزگار ہو جائے تو اللہ تعالی کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی حدیث قدسی میں رسود الحسن کو فرمانے کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ابالحکوم اولکم آخرکم وہ ان سکم جنہ کمکان والا ات کا کلب رجر الواحدین مازادوفی ملکی شیا <شئیه> اے میرے بندو اگر تمہارے تمام اول و آخر تمام انسان اور جن تخلیق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک جتنے لوگ ہیں جو پیدا ہو چکے یا ہوں گے وہ سارے کے سارے اور جن بھی سارے کے سارے کائنات کے سب سے بڑے متقی انسان کا روپ دھار لیں جس شخص کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہے پوری کائنات میں ویسا دل بنا لیں ہمارا عقیدہ کے سب سے بڑے متقی محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اگر پوری دنیا تقوا کے اعتبار سے محمد یا مصطفیٰ علیہ السلام بن جائے تو اللہ تعالی کی بادشاہت میں اس کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر پوری دنیا ان کان والا افجار قدم واحد الواحدین سب سے بڑے فاسق اور فاجر انسان کا روپ دھار لیں جیسے پوری دنیا فرعین بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک ذرہ کی کمی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ ان تکفرو اگر تم کفر کرو گے ناشکری کرو گے تو ان اللہ غنی یو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا نقصان تمہارا ہوگا بلا یورباد کفر اور اللہ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر لا یاروا نہیں پسند کرتا لیک ہی اپنے بندوں کے لیے عباد عبد کی جمع اپنے بندوں کے لیے جو اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نہیں پسند کرتا ان کے لیے القفرا کفر کرنا کرنا شکری کرنا کفر کے دونوں معنے اللہ کے بندے سارے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے غلام ہیں سارے دنیا میں تو تمہارے جو غلام ہوتے ہیں تم چاہو گے کہ وہ تمہارا انکار کریں نہ شکری کریں ہرگز نہیں چاہو گی حالانکہ وہ بھی مخلوق ہے تم بھی مخلوق ہو اور یہاں تو معاملہ ہی کہ اللہ خالق ہے وہ مخلوق ہیں تو اللہ اپنے ان مخلوق اور مملوک بندوں کے کی نا شکری کیسے قبول کر سکتے کیسے راضی ہو سکتے تو اللہ یرضا اور نہیں پسند کرتا وہ نہیں رادی ہوتا لازی اپنے بندوں کے لیے الکفر نا شکری سے یا کفر سے وشکرو یور واہ کم اور اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے پسند کرتے وہ تمہارے لیے پسند کرتے اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے شکر کی تکمیل تین چیزوں کے ساتھ ایک زبان سے شکر ادا کرنا جیسے ندیر اسلام کی حدیث ہے اقلطن ف حامد اللہ اور شارب شرمتن فامد اللہ اللہ اس بندے سے رادی ہوتا ہے اگر وہ ایک لقمہ کھانے کا کھائے تو اللہ کا شکر بجا لے اس کی تعریف کرے اور یہ گھونٹ پانی کا پیئے اس پر اس کا شکر ادا کرے اللہ کو بات پسند ہے اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے یعنی وہی بات ذکر ہو رہی ہے وہ تشکرو یر باہو لکم اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے یر باہو یہ زمیر تشکورو میں شکر کا مین ہے اس کی تم لوٹ رہی اللہ اس شکر کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اس شکر پر تم سے راضی ہوتا ہے تو شکر تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے ایک زبان سے شکر ادا کرنا الحمدللہ کہنا شکر اجلّہ کہنا دوسرا دل میں شکر دل کا شکر یہ ہے کہ بندہ عقیدہ رکھے کہ ساری نین تھی اللہ تعالیٰ کی عطا کر دے ان کا خالق اللہ ان کا مالک اللہ ان کی عطا اللہ کے امر سے ہے اس کے سوا کوئی ایک ذرہ ایک پانی کا قطرہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا یہ شکر قلبی بھی شکر جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور تیسرا اعضاء کا شکر کہ ان اعضاء کو پھر اس ذات کی اطاعت میں استعمال کرے جس ذات نے وہ نعمتیں دی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے نمازیں پڑھے سجدے کرے حج کرے عمرے کرے اطاعت کرے فرض پڑے نوافل ادا کرے تو یہ سب شکر کی صورتیں بہن تشکروں اگر تم شکر کرو گے یار یرا لکم اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے وَإن یہ ان یہ جملہ شرطی شرط ہے اور یراقم اس کی جزا ہے اس شرط و جزا دونوں مجزوم ہوتے ہیں ان تشکر و مجزوم ہے جس کی علامت نون کا حزف ہونا اور یرزا لکم بھی مجزوم جس کی علامت الف کا الف کا حذف ہونا اصل میں یار واہ یہ الف کا حزف یہ علامت ہے جزم ہے اور بلا تاد واضر تم وزرا اخرا اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزرا اخرا کسی دوسرے کے بوجھ کو قیامت مت دن ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا اللہ تر واضح راتن اور نہیں اٹھائے گا واضح کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا نفس بوجھ اٹھانے والی جان یہ واضح محنس ہے اس کا موصوف محسوف ہے نفس واضح تو نفس محنس ہے تو اس کی صفت واضح محنس آ گئی محنت آ گئی اور موصوف و صفت میں تذکیر و تانیس کے اعتبار سے مطابقت ہوتی اور نفس اور واضح میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں کہ نفس عورت کا بھی اور مرد کا بھی جان عورت کے بھی ہے مرد کے بھی تو کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اپنا بوجھ اٹھائے گا اب بعض امور ایسے ہیں قیامت کے دن دوسروں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا جیسے ایک انسان دنیا میں حقوق الباد میں کوتا برت ہے کسی کا مال خیال ہے کسی کی غیبت کر دی کسی کو گالی دے دی کسی کو قتل کر دیا تو قیامت کے دن ان کے گناہ وہ اٹھائے گا اس کی نیکیا ان کو دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے تو یہ ایک صورت ایسی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کا بوجھ اٹھائے گا یہ وہ بندہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے حقوق کو ہی کرتا تھا دھوکہ کرنا فراڈ کرنا مال چھین لینا مال چھین کر دبا لینا کاروبار میں فراڈ کرنا خسارہ پہنچانا وغیرہ تو قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ظالم مظلوم دونوں کو جمع کرے گا اور مظلوم کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے گا اپنے گناہ بھی اٹھائے گا اور جن پر ظلم کیا ان کے گناہ بھی اٹھائے گا اور جہنم کا لقمہ بن جائے گا تو ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں ایک انسان دوسرے انسانوں کا بوجھ اٹھائے گا اور ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یکخ میں لو اوزار حکام لتن یوم القیام امین اوزار اللہ دینون ہم بغیر علم قیامت کے دن لوگ مکمل اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو دنیا میں گمراہ کیا ہے انہوں نے جو بڑے بڑے جو لیڈران اور قائدین جو اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتے تھے غلط فتوے دے کر غلط مسائل بیان کر کے صرف ان کا مال ہی پھیلانے کے لیے یا یو حلین ان کثیر من احبر ور روحبن بھیا قلون وال ناصب الباطل ودون سب لوگوں خبردار ہو جاؤ یہ بہت سے مولوی تمہارے پاس آئیں گے اور نہق تمہارا مال کھائیں گے اور اللہ کے دین سے بھی دور کریں گے تمہاری دنیا پر بھی ڈاکہ ڈالیں گے اور دین پر بھی ڈاکہ گے تو قیامت کا دن ہوگا یہ لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن جن کو گمراہ کیا وہ ایک ہو یا ہزار ہو یا سو ہوں یا لاکھ ہوں ان سب کا بوجھ اٹھانا پڑے گا قاعدہ تو, تو یہی ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا مگر بعض صورتیں مستثنا ہیں ایک بندہ کسی کی گمراہی کا سبب بنتا ہے وہ گمراہ ہو گیا اب جو گناہ وہ کرے گا اس گناہ کا بوجھ وہ بھی اٹھائے گا اور یہ بھی اٹھائے گا اور ہما کہ جی حکم بھائی ربی حکم بے معم تم تاملون پھر تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا الا رب یہ جار مجرور کی تقدیم کلام میں حسر پیدا کر رہے مانا یہ کہ تمہیں رب کی طرف ہی لوٹنا کسی اور کی طرف نہیں اللہ تعالی سے ناتا ٹوٹ ہی نہیں سکتا دنیا میں تمہارا خالق تمہارا مالک تمہارا رازق تم پر نگرانی کرنے والا تمہارا احاطہ کیے ہوئے مرنے کے بعد جان چھوٹے گی نہیں اسی کی طرف لوٹو گی اور قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاؤ گے تاکہ تمہارا حساب لے ہو پج نبی حکم بے تم اللہ تم کو خبر دے گا جو تم عمل کرتے رہے ہر عمل کھل کر سامنے آئے گا اور جو اس کا انجام ہے وہ انسان کو حاصل ہوگا نیک عمل اگر اچھا ہے نیک ہے حسنات کی صورت میں انجام ہوگا اور اگر برا ہے گنا اور اللہ کے عذاب کی صورت میں اس کا انجام ظاہر ہوگا ان نہ ہو علیم صدور بے شک وہ یعنی اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے مبالغ کا شکا کس چیز کو بذات سدور سینوں کے بھیدوں کو سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ ان کو خوب جانتے اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں جب وہ سینے کے راز جانتا ہے سینے کے بھید جانتا ہے تو قیامت کے دن ان بھیدوں کا بھی حساب لے گا یہ مت سمجھو کہ وہ بھید اندر چھپے رہ گئے ان کا حساب نہیں ہوگا نہیں حساب دینا پڑے گا سینوں میں کیا ہے کیا چھپا ہوا ہے مسلح شخص نماز پڑھتا ہے اور اندر اس کی ریاکاری چھپی ہوئی اس کی نماز قابل قبول اور وہ چھوٹے گا نہیں کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا حصہ لاما فصدور کے دن سینوں کے بھیدوں کو نکالا جائے گا یوم تو اس دن سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو کھولا جائے گا جو حساب و کتاب کا کڑا مرحل ہے اندر کیا چھپا ہوا ہے یقینیں عداوتیں بغز حقارتیں تکبر ریاکاری، سب نکالا جائے گا اور اندر کے امراض زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بیرونی امراض کی بہ نسبت تو علیم و مزاج بے شک وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے بیدوں کو اور دلوں کی باتوں کو تو روزی اس کا حساب دینا پڑے گا کیا چھپا رکھے اگر کینے ہیں حسد ہیں بغض ہیں نفرتیں ہیں سب کھل کر سامنے آئیں گے حساب دینا پڑے گا اگر ریا کاری ہے حساب دینا پڑے گا فلان شخص جو آ رہا ہے یہ پچاس حج کر چکے یہ کافی نہیں حج کس نیت سے کیے سینے کے راز نکالو نیت میں رہا کاری ہمیں والا حاج کا حج ہے دکھاوا ہے تو پچاس کے پچاس حج برباد ہے اور اگر اخلاص ہے اللہ کی نزاج جوئی ہے تو اللہ تعالی خوب خوب قدردانی کرنے والا عجر دینے والا ہے کے مسل انسان عظر عمدہ اور بہ ہے اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف کوئی ضرور یا کوئی نقصان داغ تو پکارتا ہے رب اپنے رب کو منیبن علئی اس حال میں کو رجوع کرنے والا اس کی طرف اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اور دائیں کسی اپنے خود ساختہ معبود کو جھانک کر بھی نہیں دیکھتا مصیبت پہنچنے پر سب بھول جاتے اور خالص اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کو, اس کو پکارتے بھائی دمسل انسان اور جب پہنچ ہے انسان کو ضرور کوئی تکلیف دا تو پکارتا اپنے رب کو منیبن علہ اس حال میں اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے باقی سب فراموش ہیں صرف اللہ کے در کو دستک دیتا ہے اسی کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا مانا کیا ہوا کہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں رب تعالی کا نام موجود ہے تو تو سب کو بھول جاتا ہے واحد راکیب فلفل کے تعب اللہ بخل سین الحدین جب یہ جی لوگ سمندر میں سوار ہوتے ہیں کشتی پہ سفر کرتے ہیں سب بھول جاتے ہیں سارے معبودوں کو ایک اللہ کو پکارتا فلمان جامل البر اور اللہ ان کی پکار سن کے ان کو نجات دے دیتا ہے بیڑا پار لگا دیتا ہے تو یزا ہم شرخون دوبارہ شیر کرنے لگتے ہیں دوبارہ اپنے معبودوں کو پکارنے لگتے ہیں کس قدر انسان دھوکے باز تو وہی زمسر انسان جب پہنچ دیئے انسان کو ضرور کوئی تکلیف داغ ربو پکارتا اپنے رب کو منی بنی رہی ہے اس حال میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے باقی سب کو فراموش کر دیتا صبح میں داخ والا ہو نعمت امن ہو اور پھر جب خب وا ہو کر دیتا اس کو نعمت اپنی طرف سے کون سی نعمت اس تکلیف کو زائل کرنے کی نعمت پریشان ہے تکلیف زیادہ ہے اللہ کو پکار اور اللہ ربول عزت اس کو نعمت دے دیتا ہے مانا تکلیف ظاہر کر دیتا ہے تو نسی یا ماکان ید من قبل تو بھول جاتا ہے اس چیز کو جس کی طرف پکار رہا ہوتا ہے منقبل اس سے قبل پکار رہا کس طرف پکار اللہ کو رہا ہوتا ہے اس تکلیف کو زائل کرنے کے لیے اللہ نے ظاہل کر دی اب وہ تکلیف بھلا بیٹھا تکلیف کیا تھی اور دور کرنے والا کون تھا سب بھلا بیٹھا مجاہد اللہ اندازہ اور بناتا ہے اللہ کے لیے معبود شریک انداد ند کی جمع شریک اور مسیل اللہ کا مثل مقرر کرتا ہے اللہ کا شریک مقرر کرتا ہے لیکن حضی اللہ انصیلی تاکہ گمراہ کر سکے اپنے اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کر سکے لوگوں کو گمراہ کر سکے رایتی کی گرما کیا بتا رہی ہے کہ کوئی تکلیف انسان کو پہنچے سب کو بھول کر ایک اللہ کو پکارتا اللہ پکار سن لیتا ہے تکلیف ظاہر کر دیتا ہے دوبارہ شرک کی طرف وہ تکلیف بھی بھول گیا اللہ تعالیٰ کا ظائل کرنے والا بھی بھول گیا اب شور کا انہیں پکارتا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کل کہہ دیجیے تمتع فائدہ اٹھا بے کفرے کا اپنے کفر کے ساتھ تلیلن تھوڑا سا جس کفر کے ساتھ تم جی رہے ہو اور چھوڑنے پر امادہ نہیں ہو اس کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو جب تک یہ دنیا کی زندگی ہے یہ چار دن کی چاندی پھر اندھیری رات ان من اصحاب النار بے شخت جہنم والوں میں سے ہے آگ والوں میں سے ہے انجام تیرا جہنم ہے تیرے کفر کی بنا پر اور تیرے شر کی بنا پر ذرا انجام جہنم تو قل کہہ دو تمتا بفر کا قلیلن فائدہ اٹھاؤ اپنے کفر کے ساتھ اپنی نا شکری کے ساتھ کلیلن تھوڑا سا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو چند دن کی زندگی اور ان میں اصحاب نار صابینار شبہ تو جہنمی جہنم والوں میں سے ہے اہل نار میں سے ہے یہ کافر اور مشرق جس کا یہ انجام اب ایک اور انسان پیش کرتے ہیں سوچو وہ انسان کون ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس کے برابر ہو سکتے امن ہو بقانت ان آنا اللہ یا وہ شخص جو کانت قانت ہو قانت کا مانا عبادت کرنے والا یا قانت کا کمانا اطاعت کرنے والا یا قانت کا کمانا ڈرنے والا یہ سارے معنی آتے ہیں تو ایک تو پیچھے کافر کا ذکر ہوا مشرق کا ذکر ہوا دھوکے بعد انسان کا ذکر ہوا تکلیف پہنچی اللہ کو پکار رہا اللہ نے تکلیف دور کر دی تکلیف بھی بھول گیا دور کرنے والے کو بھی بھول گیا اور دوبارہ شرک کی طرف آ گیا تو یہ انسان اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں امن ہوا کانت لیل جو رات کی گھڑیوں میں قانت ہو عبادت کرنے والا اطاعت کرنے والا اور خاش ڈرنے والا ساجدم قائمن سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں رات کی گھڑیوں میں کبھی بصورت قیام کھڑا اللہ کے سامنے اور کبھی سجدے کے ساتھ جھکا ہوا اللہ کے سامنے یہ بندے جو پیچھے جن کا ذکر ہوا شرک اور کفر کرنے والے نہ شکری کرنے والے کیا یہ بندے ان کے برابر ہو سکتے جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارتے دن میں تو نمازے ہیں ہی ہیں جب رات دنیا سو جاتی ہے راحت کی طرف آمادہ ہے اور یہ رات کو بھی بستر سے اٹھتا ہے اور قیام کرتا ہے سجدے کرتا ہے اللہ تعالی سے ڈرتا ہے خوشو اور خزو اختیار کرتا ہے تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے اور یہ بندہ یح درآخر درتا ہے آخرت سے یار جو رحمت اور اور امید لگاتا ہے اپنے رب کی رحمت کی یہ بندے میں دو صفات ہیں ایک تو رات کی عبادت دوسرا عبادت میں دو اس کے پہلو ہیں ایک امید اور رجا کا اور دوسرا خوف اور ڈر کا علی مان و بین الخوف و رجا صحیح ایمان کیا ہے جو خوف اور امید کے درمیان درمیان ہو اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو امید یکسر ختم کر دے خوف ہی خوف ہو یہ مطلوب نہیں یہ خوف بالکل ختم کر دے بس امید ہی امید ہو یہ بھی غلط ہے. دونوں پہلو ساتھ ساتھ ادھر خوف ادھر رحمت کی امید علیمان و بین الخوف والرجاء ہر بندے کا ایمان جو مقبول ہے وہ خوف اور رجا خوف اور امید ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے ان دونوں کیفیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے جو مشرق ہیں شرک کرنے والے وہ ان بندوں جیسے ہو سکتے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو رات کی گھڑیوں میں قانت ہو عبادت گزار ہو شکر گزار ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو عبادت کرنے والا ہو کبھی سجدے میں کبھی قیام میں اور اس عبادت میں اس اطاعت میں دو چیزیں ہمیشہ اس کے سامنے ہوتی ہیں دو کیفیتیں ہمیشہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ایک یاضر الآخر آخرت کا خوف اللہ کا خوف اور یرج الرحمت رب اور رب کی رحمت کی امید اور یہ امید ہر بندے کو ہونی چاہیے اس رحمت کی رحمت کے حصول کے لئے بندہ ہر وقت دعائیں بھی کرے مستعد بھی رہے کیونکہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل کر نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے سوالی ہی ہیں کل هل لا دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے یا تو گریما اہل علم علماء اور طلباء العلم کی شان میں زبردست دلیل ہے یعنی برابر نہیں ہو سکتے استفامی انداز استفام انکاری کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں پڑھے لکھے ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں نہیں نفی استفاہ میں انکاری بالکل برابر نہیں ہو سکتے رائے کریمہ کریما العلم کی شان کی فضیلت ہے کوئی ان کی شان میں شریک نہیں ہو سکتا دیکھے العلماء وارثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں کوئی طبقہ اس وراثت میں شریک ہے ان کے عبادت گزار انبیاء کے وارث نہیں ہے تاجر اللہ کی انبیاء کے وارث نہیں ہے راتوں کو قیام کرنے والے دن کو روزے رکھنے والے اللہ کا کتر ذکر کرنے والے یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں صدقوں کے ڈھیر لگا دینے والے انبیاء کے وارث نہیں ہیں ہر سال حج کرو ہر ہفتے عمرہ کرو یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں انبیاء کا وارث کچھ لوگ جہاد کرتے ہیں مجاہدین انبیاء کے وارث نہیں ہیں انبیاء کے وارث علماء تو کوئی دنیا کا طبقہ ان کی برابری نہیں کر سکتا کوئی دنیا کا طبقہ تو پڑھا لکھا ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا کتنا فرق ہے وہ بھی سن لو فضل العالم عدل آبد فضل القمر دہلت البدر الصار الخواق ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر عابد کون ہے عبادت گزار رات کو قیام کرنا دن میں روزے رکھنا ثقافتیں کرنا حج کرنا عمرے کرنا جہاد کرنا یہ عابد ہے ایک عالم کی ان سارے عابدوں پر کیا فضیلت ہے تو چودھویں کے چاند کی سارے ستاروں پر دنیا کے سارے ستارے مل جائیں وہ چودیوں کا چاند نہیں بن سکتے وہ کردار ادا کر ہی نہیں سکتے کتنا فرق ہوا پھر ستارے چمک رہے ہوں اور ان کے جرمل میں کا چاند ہو اس طرح دنیا کے سارے آب ہوں اور ان کے بیچ میں عالم ایسے ہی جیسے ستاروں کے بیچ میں چودویں کا چاند ہے اتنا فرق اہل علم کی فضیلت کسی اور طبقے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی ہر شے ان کے لیے دعا کرتی ہو ہے کوئی طبقہ کہ ایک تاجر کے لیے ایک مجاہد کے لیے اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے قائم الجیل کے لیے فائم الناہ کے لیے دنیا کی ہر شے دعا کرتی نہیں ہے یہ عالم کا مقام ان اللہ تو ملا کرتے ہو وہ حت نملت بھی جوہرے بحت ہوتے فلم لیکن سلون اعلی محل میں ناصل خیر اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارتے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور کون کون سارے آسمانوں والے سارے زمینوں والے حتیہ کے پانی کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں یہ سب معلم کے لیے دعا کرتی ہیں رحمت کی دعا کرتے ہیں یہ مقام کسی اور کا ہے فرمایا کہ خل حلیس اللہ ددین یادین اللہ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو عالم ہے اور وہ جو عالم نہیں ہے پڑھے لکھے ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں نہیں آیت کے سیاق کو دیکھیں تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے کفار کا ذکر ہے مشرقین گنا شکری کرنے والوں کا وہ سارے ان پڑھ ہیں گویا اور آگے اس شخص کا ذکر ہے جو دن رات اللہ تعالی کی عبادت والے ہی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں اور نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کل یا عباد اللہ دین اہم تقور کہہ دیجیے دو ہی چیزیں نیک کام اختیار کرو برے کاموں سے بچ جاؤ یہ کامیابی کی ضمانت یہی تقوی ہے ہر نیکی اختیار کرنے کی کوشش کرو ہر گناہ سے بچو یہ تخوا کی حقیقت تو اتو ربا اپنے رب سے ڈر جاؤ للہ دین احسن فی ہادی دن... دنیا حسن ہے ان لوگوں کے لیے احسنو جن جنہوں نے نیک کا کیے فی ہادی دنیا اس دنیا میں نیک مال اختیار کیے نیکیاں کی ان کے لیے کیا ہے ہسانا ہے بھلائی بھلائی بہتری ہی بہتری اچھا ہی ہی ان کے لیے یہ دنیا میں نیک مال کرتے ہیں اور یہ این تخوا ہے نیکیاں اختیار کرنا ہر نیکی اختیار کیے رکھنا قبول کر لینا یہ این تخوا برض بارد اللہ اور اللہ کے زمین وسیع ہے کشادہ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین کشاد ہے وسیع ہے اس کا معنی یہ ہے جس زمین پہ آپ رہتے ہیں اگر وہاں کوئی تنگی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پا رہے اطاعت نہیں کر پا رہے تنگی لوگ تنگ کرتے تو ہجرت کر لو اللہ کی زمین کشات ہے اس علاقے کو چھوڑ دو کسی ایسے علاقے میں منتقل ہو جاؤ جہاں اپنے ایمان کو بچا سکو اور عبادت کا حق ادا کر سکو ہجرت کیوں نہیں کرتے اس جگہ کو تبدیل کیوں نہیں کر لیتے تاکہ پوری آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو اور کوئی ڈر خوف تم پر نہ ہو ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ان الوین تو ملائق کال فیم تم کالو کن مسافین کچھ لوگ جن کو فرشتے موت دیں گے روح قبض کریں گے اور وہ ظلم کرنے والے تھے گنا کرنے والے تھے ماسیتیں کرنے والے تھے فرشتے کہیں گے کہ تم کس چیز میں تھے گناہ کیوں کیے جواب دیں گے کل نہ ہم جہاں رہتے تھے وہاں کمزور تھے ہم ہم پر ظلم ہوتا تھا لوگ ہم کو تنگ کرتے تھے نیکیاں کرنے پر عقیدے کے پرچار پر پھر ہمیں یہ ظلم کرنا پڑا ان کے ڈر سے تو فرشتے کیا کہیں گے الم تکن ارد اللہ واسع اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فتح جروف یہ ہے کہ تم ہجرت کے کر کے کسی اور زمین پہ منتقل ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی پوری آزادی سے عبادت کر پاتے اپنے ایمان کو بتا لیتے تو قصور آپ کا ہجرت کیوں نہیں کی اس سرزمین کو چھوڑ کیوں نہیں دیا جس سرزمین پر تم آزادی سے اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے تھے اور مجبورن گنا کرنے پڑتے تھے اس زمین کو چھوڑ کیوں نہیں دیا دین اسلام میں ہجرت کا مسئلہ ایک اٹل اور ٹھوس مسئلہ ہے پرائیس اس کا اجر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بل ہجر توازی مماکانہ قبل ہے ہجرت کر لینے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ گر جاتے اور معاف ہو جاتے سب گناہ ختم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے عقیدے کو بچانے کے لیے اور اپنی توحید کے دفاع کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیتے گو تمہاری ہماری تجارت نہیں تھی ہر چیز چھوڑ دیتے کسی ایسے مقام پر منتقل ہو جاتے جہاں آزادی سے اپنی توحید کا پرچار کر لیتے نیک امال کر لیتے برائیوں سے بچ باتے یہ ایک امرے مطلوب ہے ایسا اگر کر لوگے تو اللہ رب العزت پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور واقعی ہجرت ایک ایسا عمال تین امال ایسے ہیں جس سے سابقہ گناہ ختم ہو جاتا ہے ایک اسلام قبول کرنا بندہ کفر سے اسلام کی طرف آ گیا ال اسلام یادما کا قبلہ ہو اسلام قبول کرنے سے سابقہ زندگی گنا معاف ہو جاتے دوسرا ہجرت کرنا بل ہجرت ہو تحدماں کا نا قبلہ ہجرت کرنے سے بھی سابقہ زندگی کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور تیسرا حج کرنا بل حج یہ حد ماکان ہو حج کر لینے سے بھی سابقہ زندگی گنا معاف ہو جاتے تو اتنا افضل عمل اتنا مبارک عمل تم نے ہجرت کیوں نہیں کی اسی زمین میں تم گھومتے رہے اور گناہ کرتے رہے اور ترک عبادت کرتے رہے تو قصور تمہارا میں فرمایا کہ وارد اللہ واسع اور اللہ کی زمین کشادہ ہے کشادہ تھی تم حجرت ہجرت کیوں نہیں کی تاکہ ایسے مقام پر جا چلے جاتے جہاں آزادی سے اللہ تعالی کی عبادت کر پاتے فرمرداری کر پاتے انما نما یوفس اجرہم بغیر حساب بے شک پورا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اجرم ان کا اجر صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا کوئی کمی نہیں ہوگی یوں پھر ہم اجوروں میں فضل ہی اضافہ ہو سکتا ہے اللہ پورا اجر دے دے پھر اپنے فضل سے بڑھا بھی دے آپ نے ایک نماز پڑھی اس کا پورا سواب مل گیا آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر سات سو کر دے ستر کر دے کم از کم دس گنا تو ہے یہ یہ اس کا فضل ہے تو زمین کو چھوڑنا اس بعض اوقات کاروبار چھوڑنا پڑتے ہیں، رشتے ناطے توڑنے پڑتے سبر ازمام رہتے ہیں اجر بھی تو ہے نا نزیر اسلام کے دور میں صحابہ نے ہجرت نہیں کی تھی مکہ سے مدینہ اور کیا لازوال داستان تھی وہ کسی نے کاروبار چھوڑ دیا کوئی پرواہ نہیں کی اور کسی نے خونی رشتے توڑ دیے شوہر مسلمان ہے بیوی کافر ہے شوہر نے چھوڑ دیا اس کو باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا کیا قربانی کی لازوال داستانیں تھی نہ رشت کی پرواہ کی نہ تجارتوں اور کاروباروں کی پرواہ کی سہیب رومی ہجرت کے لیے میما کی طرف نکلے ان کو روک لیا گیا کہ تم نے مکہ میں جو کاروبار کیا ہم نے تمہیں زمین دی ہم نے تمہیں سہولتیں دی تو تم وہ سارا پیسہ کما کے کہاں لے جا رہے کہا کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ جا رہا ہوں کہ وہ پیسہ ہمیں دے دو پھر تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے ورنہ تمہیں جانے نہیں دیں گے کہا اتنی سی بات میرے اور میرے محبوب پیغمبر کے دیدار کے درمیان یہ دنیا کا پیسہ آئے گا کہا کہ جاؤ میرے گھر میں فلاں کمرے کی چوکٹ کھود کر دیکھو اس کے نیچے سونا پڑا ہوا ہے وہ گئے جا کے وہ جگہ کھو دی اور وہ نو اوقی سونا کتنی بڑی ڈلی نکالی پھر آ کر خبر دی کہ سونا مل گیا تب انہوں نے راستہ چھوڑ دیا کتنی عظیم داستان سہیب رومی جب مدینہ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے ابھی نبی کو سہیب کے اس کردار کی اطلاع دے دی جب نبی رسول نے سہیب کو دیکھا فرمایا کہ رب حل بے ابا ابو یا بڑا کامیاب سودا مار کے ہے ہجرت مال کی قربانی اور رشتوں کی قربانی صحابہ نے یہ کردار پیش کیا اور اللہ نے سب کو کامیاب قرار دے دی سب کو کام کیا لفقورا المہاجرین ذکر کیا ان کا اور آگے ہم نے بلا یہ لوگ کامیاب ہیں سب کامیاب تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی ان نما یوف صابر اجرم وغیرہ بے شک پورا پورا صابرین کو دیا جائے گا ان کا اجر بغیر حساب کی صابرین کون ہے صبر کا مانا حب سے روکنا رکنا باندھ دینا منع کر دینا سارے لوگ بھی صبر میں موجود ہیں اور شریعت کی سلام میں صبر تین چیزوں کا نام ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے صبر کرنا یہ سارے حکام صبر ہیں حج کرنا صبر ہے نماز پڑھنا صبر ہے وضو کرنا صبر ہے روزے رکھنا صبر ہے صدقہ دینا صبر ہے اور دوسرا گنا چھوڑ کے صبر کرنا بعض گنا بڑے لذیذ ہوتے ہیں حرام مال ڈھیروں پڑا ہوا ہے طبیعت للچاتی ہے لیکن جھوکہ حرام ہے بندہ اپنے اوپر جبر کر کے اس مال کو چھوڑ دے شراب نوشی ہے ذنا کاری ہے بطارس میں لذت کا سامان اور انسان سب گناہوں کو ٹھو کر مار دے یہ بڑا عظیم صبر ہے تو یہ دو قسم سفر تیسری قسم سبر کی یہ ہے صبر والا مقادیر اللہ جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے کبھی بیماری کبھی دکھ کبھی درد کبھی کاروبار کا گھاٹا کبھی کسی عزیز کا انتقال یہ مقادیر مول میں تکلیف دے صورت حال ان پر صبر کرنا اور اللہ کی اطاعت کے دامن کو نہ چھوڑنا یہ سب صبر کی صورت ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو بلا حد و حساب اجر دے گا کوئی اس کا احسان نہیں کوئی اس کا شمار نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اپنے ساگرن بندوں میں شاگرین میں شامل فرما لے شکر اور صبر ان دونوں کا یہاں بیان ہوا اور شکر بھی باعث نجات ہے صبر بھی باعث نجات ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی کہ چاہو تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا کر آپ کو دے دیں فرما کے نہیں آخلا یومن باجو یوم میری یہ چاہتا کہ ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن فاقہ کروں جس دن کھانا ملے کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور جس دن فاقے کی نوبت ہو صبر کروں تو کبھی شکر کبھی صبر ایک دن شکر ایک دن صبر تو صبر و شکر کے بیچ